کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقسروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی اور بے شک میں ہنس بنایا کرتا تھا